أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لله غير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمنخنقة والموقودة والمتردية والنتيحة وما أقل الصبور إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اذ ترى في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت عليكم الميتة تم مردار حرام کیا گیا ہے ودنو اور خون و لحم اور خنزیر کا گوشت و ما اولی غیر اللہ بھی اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے ولمن اور گلا گھٹنے والا جانور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور ولم اور جسے چوٹ لگی ہو چوٹ لگ کر مرنے والا ول متاردیا گر کر مرنے والا ونتی اور جو کسی کے سینگ سے مر جائے سینگ لگا وما اقل رو اور جسے درندے نے کھایا ہو اللہ ما دکئی مگر جس کو تم ذبح کر لو وہ معذوبیہ عل نوصب اور جو تھانوں پر آستانوں پر ذبح کیا جائے وہ ان تس بال اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرو قسمت معلوم کرو ظالم فس یہ سب گناہ کے کام ہیں سراسر نافرمانی ہے الما یا اسلینہ کافا المدینی دِينِكُمْ آج کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے فَلَا تک شوہم تو تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اکمل نعمتی تمہارے لیے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا و اتمم علیکم نحمتی اور تم پر اپنی نعمت میں نے پوری کر دی و رادی تولاکم الاسلام دینا اور اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا فاماناساتین تو پھر جو کوئی مجبور ہو جائے لاچار ہو جائے فی بھوک میں غیر متا جانی فلی اسمن وہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو فن اللہ وفور رحیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے لیے بہیمت الانعام سارے کے سارے حلال ہیں اللہ تعلح علیکم سوائے ان جانوروں کے جو تم پر پڑے جائیں تو اس وعدے کے مطابق اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس آیت میں ان جانوروں کا نام ذکر کیا ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کہا ہے تو سب سے پہلے ذکر کیا اللہ تعالی نے خرمت قبل مئی تو تم پر مردار حرام ہے وہ دم اور خون مردار جو جانور اپنے آپ مر جائے وہ حرام ہو جائے گا لیکن دو قسم کے مردار ایسے ہیں جو شریعت نے مسلمانوں کے لیے حلال کیے ہیں ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی یہ دو مردار حلال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدمان ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں امل میتا کان فل جراد مردار جو ہیں وہ ہے ٹڈی اور مچھلی وہ امدد دان اور جو دو خون ہیں ہمارے لیے حلال پھل کابیل وہ ہے جگر کلیجی اور تلی یہ حلال ہے اس کے علاوہ حرام مچھلی وہ تو ذوح ہوتی نہیں زندہ آپ پکڑ یا سمندر میں پانی میں مچھلی خود مر جائے مرنے کے بعد اوپر پانی پر تیرنے لگے بہر صورت وہ حلال ہے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے بلکہ پورا باب ہے رزبہ سیف البحر ساحل سمندر کا حسو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم گئے تو زیادہ راہ ختم ہو گیا حتیٰ کہ ہمارا امیر کارواں جو تھا امیر لشکر وہ ہمیں ایک ایک کھجور دیتا تھا دن بھر میں تو ایک کھجور جو تھی وہ کھا کے ہم دن کا گزارا کرتے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 بہت بڑا اس کا جسم تھا اس کی آنکھ کو نکال کے تو جو خول آنکھ کا تھا اس میں بندے سو جاتے تھے اتنی بڑی آنکھ تھی اس کی کہ بندے اس کی آنکھ کے خول میں سو جاتے اور اس کا کانٹا مچھلی کا وہ اگر کھڑا کیا جائے تو اس کے نیچے اونٹ پر پالان رکھ کر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 تو مچھلی پانی کے اندر مر جائے پانی سے باہر نکل کے مرے وہ ہرا ہے اسی طرح ٹڈی آج کل تو تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے ٹڈی دل یہ جھنڈ کا جھنڈ آتا تھا اور فصلوں کو تباہ کر جاتا کھا جاتا بڑا تیز میدا تھا اس کا نہ اس کا پیٹ بھرے اور نہ یہ پاس کرے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 ایسے چاہے قسم کے لوگ ہیں جو ٹڈی کھانے پر اعتراض کرتے ہیں یہ ٹڈی کپڑا کاٹنے والی نہیں یہ اور چیز ہے وہ جو ٹڈی دل جو لشکر کا لشکر جھنڈ کا جھونڈ آیا کرتا تھا وہ چیز اور ہے یہ گھاس پہ ایک سبر سا وہ ہوتا ہے جانور جس کو گھاس کا گھوڑا بھی لوگ کہتے ہیں کوئی ہیلی کاپٹر بولتے ہیں بچے اس کو اس کے مشابے وہ جو ٹڈی ہے وہ اس کے مشابے ہوتی اچھا کچھ لوگ نا اس پہ اعتراض کرتے یہ کیا کیڑے مکوڑے سے کھا رہے ہیں تو وہ ٹڈی کھانے پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن انگریزوں کے ہاتھ جب جاتے ہیں تو اس وقت وہ الٹی سیدھی چیزیں کھانے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کی کروچ قسم کے اور اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں کھا لیتے ہیں تو شریعت نے ایک چیز کو حلال قرار دیا ہے اور اس کو حلال ماننے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے خدیس اور نجس چیزیں کھانے پر ان لبرل لوگوں کو اعتراض نہیں اسلام نے اگر ایک طیب اور پاکیدہ چیز بتائی ہے کہ یہ اس کے اندر خون بھی نہیں ہوتا دم مست نہیں ہوتا اس پر شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے اس پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں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 جانوروں کا گوشت بھی خون سے ہی بنتا ہے اور آپ اس کو چاہیں نہ کہ ٹوٹی کے نیچے رکھ اس کو دھو دھو کے دھو دھو کے اس کا خون نکال لیں نہیں ختم ہوگا یہ ہے ہی خون کتنا سے نکال لیں دمے مسکو جو خون زبا کرتے ہوئے بہ گیا یا گوشت کو دھوتے ہوئے جو بہ گیا وہ حرام ہے اور جو اس کے اندر باقی رہ جاتا ہے دھونے کے باوجود اس کی صفائی کے باوجود گوشت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہنڈیا میں آپ گوشت کو دھونے کے بعد ڈالتے ہیں تو پھر بھی ہلکی ہلکا ہلکا ہلکا وہ سرخ سرخ, سرخ سا رنگ وہ اوپر تیرنا شروع ہو جاتا ہے کوئی حرج نہیں دمے مستو حرام ہے یہ اس کے اندر ہے باقی دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لیا کابد و تہار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 اچھا جب ان پہ چربی حرام ہوئی تو انہوں نے کیا کیا جمالوہا چربی کو انہوں نے پگھلایا فباروہا پگھلا کے گھی بنا کے اس کو بیچا فاکالو فا سامان اور اس کی قیمت کھانے لگے چربی کھانا ان پر حرام کی تھی انہوں نے کہا اچھا چربی کھانا حرام ہے نا ہم نہیں کھاتے اس کا گھی بنا کے لوگوں کو بیچ دیتے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 اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے <تصفح> یعنی اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بجائے کسی کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے کسی کی غیر کی <تصفح> اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر نیاز وہ ہلال ہی وہ سب حرام ہے ولمن خانی کا تو ومعقو تل متاردیا اقل صابو <السَّابُحُ> یہ yes, جانور بکری یا اونٹ کوئی بھی جانور حلال جانور جس کا گلا گھٹ جائے یا جس کو چوٹ لگے یا اوپر سے گر کے مر جائے اور جانور آپس میں لڑیں سینگ لگنے کی وجہ سے مر جائے یا جس کو کوئی درندے کھا جائیں یہ سب حرام ہو جائے گا اللہ مادہ تم اللہ کہ ان کے مرنے سے پہلے پہلے تم ان کو دبا کر لو جانور کو چوٹ لگی ہے مرنے سے پہلے پہلے دبا ہو گیا آج کا جو شکار کرتے ہیں شکار شکار کے لیے جدید اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ وکیز حرام ہے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 کہ جو چیز جسم کو پھاڑ کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے چوٹ لگا کے ضرب کے ساتھ اس سے کیا گیا شکار اگر آپ زبا نہیں کر سکے تو خراب ہے اور جو جسم کو چیر کے داخل ہو باریک تیز دھار ہو وہ آپ تقبیر پڑھ کے اور اس کو فائر کریں کھا لیں اسی طرح کئی غلیل کے ساتھ شکار کرتے ہیں وہ گلیم کے ساتھ مرنے والا جانور بھی وقیز ہے وہ گرے اور اس کو مرنے سے پہلے پہلے تکبیر پڑھیں پھر حلال ہوگا بگرنا نہیں اللہ ناز تم یہ پانچوں چیزیں یعنی گلا گھٹ کے مرنے والا جانور جس کا گلا گھٹ جائے چوٹ لگنے والا اوپر سے گرنے والا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 زبا کے علاوہ نہر کرنا بھی شریح طریقہ ہے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے تین ٹانگوں پہ کھڑا کر کے اونٹ کے حلق کا جو گڑا ہوتا ہے اس کو لبا کہتے ہیں عربی میں اس میں کوئی چھڑا یا برچھی یا تلوار کوئی بھی تیز دھار چیز ماری جاتی ہے تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ جانور کو قابو کرنا مشکل ہے تو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 اب وہ آپ کے ہاتھ تو آ نہیں رہا اس کو ایسے مارو زخمی ہوگا وہ رک جائے گا اس کے بعد اس کو ذبح کر لو یا اگر زیادہ دور چلا جاتا ہے اور آپ کو دور سے فائر کرنا پڑتا ہے اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو وقت لگ جاتا ہے تکویر پڑھ کے آپ تیر چلا دو ٹھیک ہے تیر آج کل بھی ہیں یہ نہ سمجھیں کہ تیروں کا دور ختم ہو گیا ہے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 جہاں پر ذبح کرنا غیر اللہ کے لیے مختص ہو وہاں پر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی حرام ہے تو ان کو استھان تھان آستانہ اس طرح کے مختلف نام دیے جاتے ہیں اگر تو وہاں پہ انہیں بتوں کے نام پر یا غیر اللہ کسی درخت یا کئیوں کے نام پہ لوگ ذبح کرتے ہیں اگر اس کے نام پر دبا کیا جائے گا پھر تو عہدہ علی گئی بھی کے اندر آ گیا اور اگر یہاں پہ جا کے اللہ کے نام پر کیا جائے گا تو یہ نسب پر ذبح ہونے کی وجہ سے حرام ہوگا وہ ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ ایک آدمی آیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دوانا جگہ پر اونٹ دبا کرنا چاہتا ہوں پوچھا کیوں وہاں پر کوئی چاہلیت کا میلہ لگتا ہے حاضی جی نہیں ساری تصدیق کی کربلا کے نام پر وہاں کوئی ذبح ہوتا ہے نہیں آپ نے اس کو اجازت دی مطلب کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہاں آپ اس کو قربانی کرنے سے روک دیتے منع کر دیتے وہ انتستقسیم بل ازنام تیروں کے ساتھ وہ پہلے لوگ تیروں کے ساتھ قسمت ازمائی کرتے تھے تیر پھینکا اوپر دائیں طرف گر گیا تو کام کرنا ٹھیک ہے بائیں طرف گر گیا تو نہیں آگے چلا گیا تو ٹھیک ہے پیچھے چلا گیا تو کام کو چھوڑ دیں اسمت مطلب ازمائی اور پھر ترکش کے اندر تیر ڈالے ہوتے ان کے پالوں پر کسی پر لکھا ہوتا اف کسی پر لکھا ہوتا لاتفل کوئی خالی ہوتے خالی تیر نکلتا تو دوبارہ آنکھیں مند کر کے تیر نکالتا اف لکھا ہوتا تو مطلب کام کر لو لا تفر نہ یہ کام نہ ہو اس طرح کے فال نکالتے اسمت مطلب ازمائی کے اور بھی کئی ایک طریقہ کار تھے حتیٰ کے جب للی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ خدا کیا اور بیت اللہ سے بتوں کو پاک کیا تو بیت اللہ کی چھت پہ اسماعیل ابراہیم علیہ وسلۃ علام کے بت بھی انہوں نے زالموں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے تیر پکڑائے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی گرا دیا توڑ دیا اور فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی قسمت ازمائی نہیں کی آج کل ہمارے ہاں قسمت ازمائی کے نیت نئے طریقے یہ انامی بانڈز حکومت جو جاری کرتی ہے قسمت ازمائی کے نا یہ بھی اسی طرح لاٹریاں انامی کوپن اسی طرح کمپنیوں کی مختلف انعامی سکیمیں یہ سب فسکن نافرمانی والے کام حرام ہے یہ علیوم یس الَّذِينَ دینہ کفر دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ بخشونی آج کے دن کافر لوگ تمہیں تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں تو ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین پورا کر دیا اب ان کی نہیں چلنے ڈبی علیم اکمت الکم دینتی تارک ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت الوم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس کے نظول کے دن دن نازل ہوئی اس دن کو ہم عید منایا کرتے تو پوچھا کون سی آیت کہا الوم اکمل تو یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں جس دن یہ نازل ہوئی اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس جگہ پہ یہ آیت نادل ہوئی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوئی آپ نوز الحجہ کو ارفا کے دن میدان عرفات میں تھے اور یہ پچھلے پہر کا وقت تھا شام کا وقت تھا اور جمعہ تو المبارک کا دن تھا اور جمعہ و اہل اسلام کے لیے ویسے ہی عید کا دن ہوتا ہے تم سال بعد عید مناتے ہماری تو ہفتہ دار عید میں یہ آیت نازل ہوئی ہے دین کو مکمل کر دینے سے براد ہے کہ اس کے تمام تر ارکان فرائد سنن حدود یہ ساری کی ساری احکام جو ہیں وہ مکمل طور پر بیان کر دیے گئے ہیں کفر و شرک کا خاتمہ کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے دین میں جو حلال ہونا تھا حلال ہو چکا جو حرام ہونا تھا حرام ہو چکا اب اس میں کوئی اضافہ کوئی تبدیلی کوئی کمی نہیں ہوگی جو بھی کوئی نئی چیز اب آئے دین میں تو وہ بدعت قرار پائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل امرنا رد جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ کام مردود ہے فمن رفیع محمد پیچھے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں جو